آج کے سلسلے میں ہم افریقہ تنظانیہ میں ہونے والا بھرا بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاء اللہ حبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد الحمد العالمین ربین والسلام وسلام سید اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول نبی اللہ وائل عالک يا نور نوری تو سنت الفیت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی ال والی وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا سل اللہ ٹپوا پونا پوری تین شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور ٹپوا گئی <سصح> <سن> اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کر دے نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا یو لائے نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود شریف کرنے والا بیان کرنے سے پہلے کچھ نیتیں کر لیتے ہیں قبل بیان مومین کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کو ہماری اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ان کے جتنی اچھی اچھی نیتیں ہوں گی ثواب اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا نیت کریں تو سب سے پہلی نیت ہے وہ ہوتی ہے اللہ کی رضا نیا پتہ کبھی ترین یعنی میں جو عمل کر رہا ہوں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یہ سب سے پہلی نیت ہے <سؤال> جب بھی قرآن اور حدیث کی بات ہو اسلام کی بات ہو تو اسے سے ادب کے ساتھ سننا چاہیے اسلام قرآن کی اب وہ آداب الگ الگ ہوتے ہیں ہر ملک کے ایک اپنے آداب ہیں مگر دیکھنے سے پتا چلے کہ یہ جو بیان سن رہا ہے قرآن کی بات حدیث کی بات اسلام کی بات جو سن رہا ہے یہ, عدب سے رہا ہے، یہ ادب سے سن رہا ہے یہ پتا چلے تو انگلی ہے بسرا <im sharing> جب آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں کسی نیک آدمی کے پاس جاتے ہیں تو پاعد. آپ کیسے بیٹھتے ہیں سنائے تھا میں کیا دیوار سے ٹیک لگا کر ٹانگے لمبی کر کر یوں بیٹھ کر آپ کسی بزرگ سے باتیں کرتے ہیں نہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات اس طرح کیسا بس بس بس بس بس. بھی گزے تو, تو آج جیسے. کوئی کری کرے ماشا صرف ان کو دیکھے یہ دو دانو بیٹھ گئے جیسا نائل کا اچھا یہ بہترین ادب کے ساتھ بیٹھنے کا طریقہ ہے یہاں جب تھک جائیں تو پھر جیسے چاہے بیٹھ جائیں بی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی اسی طرح جب بھی بیان سنیں تو توجہ کے ساتھ سنیں کیا بیانف اب ظاہر ہے کہ مجھے آپ کی زبان تو آتی نہیں ہے تو دو دو بیان ہو جائیں گے اردو بھی اور آپ کی زبان میں بھی اردو بھی بیان ہوگا سہیلی بھی بیان ہوگا چپا بیان سہیلی ان شاء اللہ دو بیان سننے کا سواب اچھا ابھی میں نے کچھ بات بیان کی تو ہنسنے کی آواز آئی نا ہنسنے میں اوقات کیے مانے نا معاوی کب گئے سب کی آواز مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے تو مسجد میں نہیں ہنسیں گے ان شاء اللہ ہنسنا کیا ہے کہیں گے اتنی آواز سے ہنسے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں جیسے ابھی آپ تھوڑا دیں ٹھیک ہے تو یہ منع ہے مسجد عبادت کی جگہ مسجد میں انسان کو ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جیسے مسجد ادب ہے اور اسلام یہ ہمیں ادب سکھاتا ہے مسلمان کا ہر عمل اسلام کے حکم کے مطابق اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے مسجد کو یوم اسلام مینا ترکیب اسلام تو اور ساتھ ہی اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق طریقے کے مطابق اس کو زندگی گزارنی چاہیے آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں یا سنت کے طریقے سے پڑھتے ہیں کس کے طریقے کے مطابق اپنے یا سنت کے حنفی ہوں میں ہنفی ہوں میں ہنفی ہوں ٹھیک آپ شاف نام امام اعظم امام ابو حنیفہ نے ہمیں جو سنت کے مطابق طریقہ بتایا کہ یہ نماز سنت طریقے سے ہم نے اس طریقے کو اختیار کیا نماز ابو حنیفہ حنیفا امام شاپئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو جو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا آپ نے اس کے مطابق نماز پڑھی ہے نہ دونوں صحیح ہے امام شافعی بھی درست امام اعظم بھی درست روح محمود ٹھیک ہے اب جس طرح ہم نماز سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق پڑھتے ہیں طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں تو خیر وہ تو ضروری ہے ورنہ کئی نماز کے اندر ایسے مسائل آئیں گے کہ ہماری نماز ہی نہیں ہوگی مگر زندگی کے کئی ایسے کام جو طریقہ ہم اختیار کریں اس میں بھی سنت پر عمل کرنے سے ہم کو سواب ملے گا نہ میں آپ کو آداب سکھاتا ہوں آپ نیت کریں اس پر عمل کریں گے کریں گے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی, سے محبت کی, سے محبت کی, سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا یہ ایسا پہنچنا صلو اللہ علی علی جب میں کہوں سلو الحبیب زور سے کہیں اللہ محمد, محمد اللہ اللہ اللہ مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں سلام میں پہل کرنا یہ سنت ہے سلام ماشاء اللہ سلام میں پہل یعنی سلام میں ابتدا کرنے والا تکبر سے بچ جاتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی نے فرمایا پہلے سلام کہنے والا تک سے بری ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنے سلام میں پہل کریں گے پہل کرے گا ماشاءاللہ اللہ سلام میں پہل کرنے والے پر نبے رحمتیں نائنٹی رحمتیں اور جواب دینے والے پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں سلام رحم السلام و علیہ کہنے سے دس نیتیاں ملتی ہیں علیہ ساتھ میں ورحمت اللہ بھی کہیں گے تو بیس نیکیاں ہو جائیں گے اسے میں پہنچنا سواب اور بابا رکا تو ہو شامل کریں گے تو تیس میں کیا ہو جائیں گے تو پورا سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سب بولیں مکمل السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ انشاء اللہ از وجل تیس کیا ملیں گے شاء بس بس اب جواب, جواب, جواب, جواب, جواب, جواب جیب جیب جیب جیب وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکات جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہاتھ ملاتے ہیں پیانا تو آپ کے یہاں سلام یا عام طور پر مسلمان سلام کرتے تو یوں ہاتھ ایک ملاتے ہیں ایک ہاتھانا سننا طریقہ کیا ہے دونوں ہاتھ ملا کر سلام دیں متروں سے کیسے کریں گے بیچ میں کوئی کاغذ نہیں ہو تسبیح نہیں ہو رومال نہیں ہو کوئی چیز نہیں ہو دونوں ہاتھ خالی ہونے چاہیے ان شاء اللہ اس طرح کون سلام کرے گا چلو امام صاحب آپ سلام کریں گے امام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کیسے ملائیں گے کون آف ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں جب totally. دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے کب تک ہوا جبانی کیا دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ محمد انشاء اللہ صلی اللہ علیہ سلام انشاءاللہ شاء اللہ شکایا اب ہم لوگ سلام کرتے ہیں ہم لوگ ملتے ہیں نا تو جوش سے نہیں ملتے جب بھی ملے مسلمان سے اپنے بھائی سے جوش سے ملے محبت سے ملے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ان شاء اللہ اس سے محبت پیدا ہوگی دل سے نفرت نکلے گی اور ثباب بھی بہت زیادہ ملے گا ان شاء اللہ صرف انگلیاں ملا دیں آواز سے نہیں کب تبق تو انگلیاں exactly. ملا کے بعد انگلیاں نہیں ملائیں گے اب جب آپس سے ملتے تو بات کرتے ہیں ملتے تو مسکرا کر حسن اخلاق سے بات کری تک انگے نہ مل رہے بچی تو اتنا مسکرا کر بعض لوگ ملتے ہیں تو بالکل وہ مسکراتے نہیں ایسا لگتا ہے ملاقات ہی نہیں کرنی چاہیے sema baadhi ya wakati nikutana nao hata ile tabati za hawatazi basi ketika anaeleza hata inakuwa mara wewe ukakishakishakutolea moyo basi azene ah wala nina kutolea moyo pemuzukura kar mlee inshallah inshallah wakati mtpeana kuna na mzamzesu inshallah بات کی ہے بہت زیادہ بولتے ہیں یہ اچھا نہیں اچھی بات کرنی چاہیے میں مگر بری باتیں نہیں کرنی چاہیے میں کسی ہوں گے میں حدیث پاک ہوئے حجی من سما نجات جو سپ رہا اس سے نجات کی میں پائیو کام کی بات کریں گے اور اگر کوئی بات نہیں کرنی کوئی کام نہیں ہے تو در شریف پڑھے ذکر کریں اللہ کو یاد کریں اس کے حبیب کا ذکر کریں قرآن کی کھلاوت کریں ابھی جی کا ماں ہوں گے بس بس انشاء اللہ بد زبانی بری باتیں حقیقہ مجھے مانے نا کون امان یاد اس اسی طرح گالی دیتے ہیں کیا بولیں گے گالیاں جو جیسا لے پہنایا یہ گالی دینا مسلمان کو بلا اجازت شریف شریعت کی اجازت کے بغیر گالی دینا یہ حرام شرام بالکل شرام خراب تھا پکا شریت اسلام کے نمروس و کدی شری حرام جو حرام حرام حدیث جو تو بی جب آپس میں بیٹھیں گے تو کسی کی برائی کریں گے جیبت کریں گے چگلی کریں گے اس کی برائی بیان کریں گے خامی بیان کریں گے اس طرح کے ایک کی برائی بیان کرتے ہیں اور عجیب ننگی ننگی باتیں کرتے ہیں ایسی باتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ کا وسلم روکھ جاتے ہیں کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فلم بارگاہ میں بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں <سؤال> مطلب da جان vita ya دعوت اسلامی نے جیبت کے خلاف اعلان جلد کیا ہوا ہے دعوت اسلام اور اپنے مسلمان بھائی کے پیچھے یوں ماں یا ایسی بات کرنا نام پے یا مان جو اس میں ہے بچا نجانیاں اور اگر آپ بات کریں گے تو اسے خراب لگے گا کیونکہ تو ایسی بات کرنا غلط ہے مثال کے طور پر آپ مسلمان آپس میں بیٹھے ہیں वैश्णाम किसी तीसरे की बात हुई हरिम पब्पा जूल वो बेकार है बेकार गंगा आदमी لگو نا کر اب اس بات کرنے کی اگر شریعت اجازت نہیں دیتی نا تو ایسی بات کرنا جی بت ہے اور جیبت آرام ہے تو گیبت نہیں کریں گے جنگ جاری جانے جب یہ کہیں خلاف جنگ تو آپ کہیے جاری رہے گی ماںت کے خلاف گے جانے دلے پوچھیں گے جان مجھ منی میں اچھی بات کرنی ہے ورنہ چپ رہنا ہے اچھی بات کرنی ہے ورنہ چپ رہنا ہے تونگیا بنے نا مزدوری آؤ کما لاؤ کمیں پہ ان شاء رہیں گے ٹھیک ہے پھر اچھی بات کریں گے بنے نا مجبوری اللہ تعالیٰ ہم سب کو محسوس فرمائے اچھا اچھا چھینک آتی ہے ہم کو جب چھینک آئے تو کہنا چاہیے بنے الحمد العالمین الحمدللہ رب العالمین کیا کہیں گے دوبارہ کہیں اب جس نے کہا الحمد للہ الحمدللہ رب العالمین تو سننے والا کہے مجھے یا کم لم کم لم کم یا یار شمو کم یا کم لو تو جب چھینکا تو کیا کہیں گے الحمد للہ یہ رب العالمین یعنی جتنا زیادہ کہیں گے ثواب بڑھے گا اور جب ثواب بڑھے گا تو قیامت کے دن ہم اتنا سارا ثواب لیں گے اور جتنا زیادہ ثواب ہوگا جنت میں اتنی اچھی جگہ ملے گی ان شاء اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ پائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ کو ناخون کاٹنے کا طریقہ سکھالی شریشن تھا سیکھیں گے سولو البیر جمعہ کے دن ناخون کاٹنے یہ اس میں زیادہ ثواب ہے اگر زیادہ بڑے ہو جائیں تو جبنے کا انتظار مت کیجیے پکئی ہاتھ اٹھائے دعا کی طرح شہادت کی ہوں گی شہادت یہاں سے ناخون کاٹنا شروع کریں चाग चाग चाग था। फिर ये। आपको फिर आप मंबाई नो अभी अंगूठा छोड़ देख फिर ये आप ना गुस्सो तो फिर ये आप मोबाइल ना व्यापार फिर ये आप नया था फिर अंगूठा जो लेको आपको ان شاء اللہ اچھی اچھی نیتوں سے کاٹیں گے تو اس طرح کاٹنے سے زیادہ سواب ملے گا کون کون اس طرح کاٹے گا نیتا ان اب پاؤں کے جو ناخن ہوتے ہیں تو سیدھے پاؤں کی چھوٹی اونگلی یہاں سے سیدھا کاٹنا شروع کرے بھی پکا کی ڈول اور سارے اسی طرح ترتیج کے ساتھ کاٹ لیا تو ڈولے یا ملی جو ان شا اللہ تعالیٰ اس طرح پاؤں کے بھی ناخون کاٹیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا دانت سے ناخون نہیں کاٹنے چاہیے چالیس دن کے اندر اندر ناخون کاٹ لیا لمبے ناخون پر شیشان لوگ کاٹ لیا ان شاء اللہ چالیس دن کے اندر اندر کون کون ناخون کاٹ لے گا سر کا جما جما ناخون کاٹ لے کے کون کون نہیں جانیا نگر جو طریقہ بتایا اس کے مطابق میں نے دو ہزار جوتے سب ہیں چپل جوتے بیاس میں باغ پی جوتا پہن میں پہلے جوتے میں داخل کرے پھر شیور اور جب اتارے تو پہلے اِسٹا پاؤں باہر نکالے یہاں بڑے یہ جب آئی کھیتی نہیں تو پہلے سیدھا پاؤں مسجد میں داخل کرنا چاہیے کھلی ہے اور جب جوتا اتاریں گے تو پہلے کون سا پاؤں نا اب مسجد میں داخل ہونا ہے تو پہلے سیدھا پاؤں اور جوتا اتارنا ہے تو پہلے کچھ عمل کرنا ہے سر سرکی جب جوتا پہلے نکال کر جوتے پر تو ہم کر مسجد کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور مسجد میں داخل ہونے کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا ان شاء اللہ کون کون عمل کرے گا ان شاء اللہ اب جب مسجد سے باہر نکلیں گے تین دِن سو تو پہلے کون سا پاؤ مدھو سے باہر نکالیں گے تین دِن تھا کہ باہر اور جوتا پہننے کے لیے سیدھا پاؤں تو چپل پہلے باہر رکھے چپل کے اوپر رکھے کشو روپئے کا جو ابیاسا پاؤں چپل میں داخل کریں گوڑی پھر الٹا پاؤں چپل میں داخل کرشور تو مسجد میں آنے اور مسجد سے نکلنے جوتا اتارنے اور جوتے پہننے کی سنت اور آدھا پر عمل ہو جائے گا میں بتوں کا اندر نیا تھی نہ کون کون عمل کرے گا میرے مچھو مِارے سلام چاہیے یہ دعوت اسلامی ہے اسلام کی حدین دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ دیتی ہے دعوت اسلامی نہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں صلی اللہ علیہ وسلم میرا افریق اسلامی بھائی ہے جو گزان ہم پرتاد صلی اللہ وسلم کے کلیمہ پڑھتے ہیں ہم اپنے نبی سے محبت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ترقی بھائی یہ اس پر ہم عمل نہیں کریں گے تو فون کرے گا ترقی بم چیف جسٹس ابھی تک میں اپنے طریقے کے مطابق یہ افریقہ ہے افریقہ کا طریقے بچ رہا ہے افریقہ بتیا نا وہ امریکہ ہے تو امریکہ کے طریقے افریقہ بتیا نا کرے گا وہ پاکستانی جو پاکستانی طریقے نے تو انڈین کے طریقے پر انڈیا بتیا دفعہ ترقی انڈیا نفا ہر کوئی اپنے ملک کے اپنے قوم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہمیں کس کے طریقے پر چلنا چاہیے اپنے یا اپنے ندی کو مند ہے مسجد ہوا کس کے طریقے پر چلے گا تین علیہ وسلم کیا نبی خالی سروس ہے کیا نبی کیاڑی ٹھیک ٹھیک ہماری کوئی ہم مسلمان الحمدللہ <سؤال> ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے دعوت اسلامی دنیا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والی پہلی دعوت اسلامی نے مسلمان دیکھ کر لگے گے مسلمان ہیں اب ہم وہ نام بتاتا ہے تو پتا چلتا ہے مسلمان کا ایک اپنا ہوا ان شاء اللہ جب ہم اسلام کے طریقے پر چلیں گے اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا یاد ہے علیہ السلم اب آپ بتائیے کہ کیا مسلمانوں کو سندر پر عمل کرنا چاہیے گا موجہ یہ کرنا چاہیے اسلام تو تبلیغ سے چلتا ہے دن انا، دن انا، دن انا ناوز ناوز اگر ہم لیکی کی دعوت نہیں دیں گے سنتوں کی دعوت نہیں دیں گے تو مسلمانوں کو امر کی طرف کون لائے گا آپ کو ہلکی میں آپ نہیں دعوت دیں گے آپ نہیں کریں گے ہمیں عمل کرنا ہے ہمیں دعوت دیں ہمیں اسلام کو پھیلانا ہے کیا مسلمان جا نہیں پانی کیا مسلمان حجی سے کمائے کیا مسلمان گانے نہیں سنتا یہ حجی نہیں ہوسلمان نماز سزا نمازیں نہیں چھوڑتا مسلمان کو نیکی کی طرف کون ملائے گا جب کیا یہ ہماری ذمہ داری ہم نیکی کی دعوت دی رہے تو ہمارے بڑے افریقہ میں تو انشاءاللہ دعوت اسلامیہ کے اجتماع میں آئیں کافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ خوب سنتیں بھی سیکھیں گے اور نیکی کی دعوت کا جذبہ بھی پائیں گے اجتماع صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھا متنی قابل ان انشاء للہ یہاں مدنی کافرے سفر کرتے ہیں الحمد للہ مدنی جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتی اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے توفیق صلی اللہ علیہ وسلم صلو على الحبيب صلى الله عليه على محمد مقبوط